على مين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وحشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهدي وسنته الى يوم الدين اما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه اولو العلم قائما بالقسط وقال رسول الله صلى الله وسلم مع اردین خیر اوکما صلی اللہ علیہ وسلم معزد ناظرین سامعین مشاہدین سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کچھ فنی ٹیکنکل خرابی کی بنا پر بر وقت میں آپ لوگوں کے سامنے زوم پر نہ آ سکا معزز ناظرین اور سامعین مشاہدین ہماری آنکھیں اشکبار ہیں اور دل بہت غمگین ہے کیونکہ اسی ہفتے میں ہماری جماعت کے دو بڑے علماء اس دنیا سے ہمیں دعوی غم مفارکت دے کر کے جا چکے ہیں اور ہم سب کو یتیم چھوڑ کر کے دنیا سے چلے گئے میری مراد ان دو شخصیتوں سے ایک جنوب ہند کی معروف شخصیت ڈاکٹر آر کے نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں آپ نہ صرف ہندوستان بلکہ باہر کی دنیا میں بھی مشہور و معروف تھے آپ جامعہ اور آباد سے فراغت کے بعد عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدین منورہ کے کلیت الحدیث سے انہیں فراغت حاصل ہوئی اس کے بعد یہ اے کیا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے اور ان کا موضوع تھا البدر المریر کی بعض جلد کی تخریج اور تحقیق اس کے بعد تورا کرنے کا شرف انہیں حاصل ہوا اور ان کا موضوع تھا اقزیت الخلفۂ راشدین الدین خلفائے راشد کے فیصلے یہاں سے علم حاصل کرنے کے بعد ہندوستان واپس تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ اللہ کا بڑا کرم رہا جب تک وہ جامعہ دارالسلامرآباد میں زیر تعلیم تھے فراغت تک وہ کٹر اور عالی قسم کے مقلد تھے لیکن جب ان کا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں داخلہ ہوا الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا ان کے اوپر اور انہوں نے تقلید اور بدات اور خرافات کی رویس چھوڑ کر کے توحید و سنت اور سرب صارحین کے عقیدے اور منحج کو اپنایا اور کئی سالوں تک تیرہ چودہ سال تک جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے فیض کرتے رہے اور پھر یہاں سے ہندوستان واپس تشریف لیں گے تو الحمدللہ وہاں جانے کے بعد بھی وہ لوگوں کے لیے مرجع خلائق بنے اور بہت زیادہ دعوت اور توحید و سنت اور سلب سالین کے منحج اور ان کے عقیدے کے فروغ اور اشاعت کے لیے قابل قدر کوششیں کی اللہ رب العامی ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے چنئی میں مرکز الامام ابن قیم نام سے ایک ادارے کی بنیاد ڈالی اور اس طریقے سے اور بھی اداروں سے منسلک رہے اور تمل اور پانڈیچری کی جمعیت اہل حدیث کے دس سال تک نازم رہے اور پورے ساؤتھ میں مسل کے کو فروغ دینے میں بڑا ان کا کردار رہا واللما کے درمیان طلبہ کے درمیان تربیتی کورس انہوں نے کرائے اور محاذرات اور دروس اور خطبوں کے ذریعے سے منہج صلف کی اشاعت پر کافی انہوں نے کوشش کی اور محنت کی اور بنگلور میں قلیت الحدیث شریف کی تاثیر سے لے کر کے اس کے الحاق تک پیش پیش رہے اور جامعہ سلفیہ بنارس کے مجلس افتاح کے رکن بھی تھے اور نصابی کمیٹی کے اہم مشیر اور معاون بھی تھے اور کئی کتابوں کے وہ مصنف بھی تھے اللہ حبال ان کی کوششوں کو اور خدمات کو قبول فرمائے وہ ہم سب کو سغوار چھوڑ کر کے بڑی علمی شخص... علمی شخصیت تھی اور بڑے ہی متوازے اور اس طریقے سے منکسر مزاج شخصیت کے حامل تھے اور بڑا طلب تھا ان کے دل کے اندر منہج صلف کی اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے اکیس مارچ دو ہزار کو ان کی وفات ہوئی ابھی ان کا زخم مندمل نہیں ہوا تھا کہ ایک دوسری مصیبت جماعت اہل حدیث کے اوپر آن پڑی اور ہم سب کے مربی ہم سب کے محسن اور ہم سب کے مشفق استاز ہمارے مربی ہماری جماعت کے عظیم مفتی فقی ہے امت اور رابط عالم اسلامی کے پیخے اکیڈمی کے رکن اور دسیوں کتابوں کے مصنف ہم سب کے استاذ علامہ ڈاکٹر عظالرحمان المدنی ابھی جمعہ کی رات ہم سب کو سوگوار چھوڑ کر کے دنیا سے چلے گئے ان کی وفات نہ صرف ہم لوگوں کے لیے بلکہ سب کے لیے ایک سانحہ ہے پوری امت کے لیے بالخصوص جماعت اہل حدیث کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے اللہ رب العالمین نے انہیں بہت علم سے نماز رکھا تھا علم فقہ تدریس افتاح ان سب میں ان کی جو کوششیں ہیں وہ ناقابل فروش ہیں فراموش ہیں جامعہ مہودیہ منصورہ مالیگاؤں جو نہ صرف ہندوستان کا بلکہ عالم اسلام کا بھی معروف ادارہ ہے وہاں تیس سالوں سے آپ بلکہ اس سے بھی زیادہ تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے آخر تک وہیں سے منسلک رہے اور اسی کو اپنا مرکز بنایا اور وہیں سے ہزاروں بتاوے پوری امت کے لیے اور لوگوں کے لیے آپ نے وہیں سے لکھا اور لوگوں کے فتوے دیے بڑی عظیم شخصیت تھی بڑے ہی منقس المزا مزاج اور استقامت کے پہاڑ تھے علامہ ہمارے استاد ڈاکٹر فضل الرحمٰن سلفی مدنی حفظہ اللہ اللہ رب العالمین ان کی تمام خدمات اور کوششوں کو قبول فرمائے الحمد ہمیں ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ ہمیں شیخ سے پڑھنے کا ان سے علم حاصل کرنے کا موقع ملا جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں ہم نے ان سے قصبے فیض کیا اور اس طریقے سے ان سے علم حاصل کیا اور جب بھی ہندوستان ہم جاتے تھے ملاقات ضرور کرتے تھے ان کی دعائیں لیتے تھے ہمارے کام کو دیکھ کر کے خوش ہوا کرتے تھے دعائیں کرتے تھے اور جب ان کی بیماری کی خبر ملی ان کے بیٹے لائق فائق بیٹے پردن دیہ ارجمن شیخ احمد سے میں برابر رابطے میں رہا ابھی کل بھی ہماری ان سے گفتگو ہوئی تھی اور انہوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ طبیعت ابھی نارمل نہیں ہو رہی ہے دعا کریں خاص طور سے جمعہ میں اور لوگوں سے دعا کی درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والد صاحب کو شفا کا شفاطہ فرمائے ابھی کل کی بات تھی کون جانتا تھا کہ ان کو شفا بھی مل گئی تھی صحت بھی بہت حد تک صحیح ہو گئی تھی گھر واپس آ تھے پھر دوبارہ ایڈمٹ ہوئے اور پھر وہیں سے دائی اجل کو کہا اور ہم سب کو یتیم کر کے اور سغار چھوڑ کر کے دنیا سے چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے امامن مسلم جمعہ جمع اللہ قبر جو مسلمان بھی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبر کے فتنے سے اسے محفوظ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں قبر کی فتنے سے اور اس طریقے سے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے ڈاکٹر آر کے نور محمد صاحب کو بھی اور تمام علما کو جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو قبر کی فتنے سے محفوظ رکھے اور اللہ رب بلامن ان کی نیکیوں قبول فرمائے اور اللہ ہر بلامن ہماری جماعت کو ان کا نعم البل بدلطہ فرمائے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اور ان کی قربانیوں کو اللہ رب غلامن قبول فرمائے اور اس طریقے سے ہمیں اللہ ہر بلامن کے نقی قدم پر چلنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمیں علم ملا ہے ان کے ذریعے سے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو دنیا کے اندر عام کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ان کی بہت ساری تصانیف ہیں اردو زبان کے اندر بھی عربی زبان کے اندر بھی بڑے عظیم فقی تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے اللہ رب العالمین ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کے فتح ہمارے بنا ساتھی مخلص دوست شیخ انصار زبیر محمدی حفظ اللہ کی فق اکیڈمی کی طرف سے نعمت المنان بے فتح فضیرت الدت عظالرحمان کے نام سے تقریباً پانچ یا چھ جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں ان کے فتح اور ان کے فتح بڑے علمی ہیں بڑے قیمتی ہیں اور ان کے فتاوں کے اندر جھلک ملتی ہے محدث علامہ عبید اللہ رحمان الرحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ رح کی الغرض ہم سب سوگوار ہیں لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں دل غمکین ہے لیکن ہم اللہ تعالی سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہربرامین تُن کی نے کیوں قبول فرما اللہ تعالیٰ انہیں جلت الفردوس میں اونچا مقام تا فرما اللہ تعالیٰ تُن کی نے کیوں قبول فرما اللہ رب العالمین انہیں قیامت کے دین اپ نبی کی شفات نصیب فرما اللہ ہر برامین اپنے نبی کے حوث انہیں پانی نصیب فرما اور اللہ رب العارمین سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی تمام خدمات اور کوششوں کو اللہ حرب العامن عبور فرمائے معزز ساتھیوں معزز دینی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں یہ ہمارے علماء تھے دنیا سے چلے گئے کسی کے لیے کی نہیں ہے سب کو ایک دن مرنا ہے علماء کا بڑا مقام ہے ان کی بڑی قدر و منزلت ہے دین اسلام کے اندر وہ دین کے محافظ ہوتے ہیں اور اس طریقے سے وہ اس زمین پر روشنی ہوتے ہیں جس طریقے سے آسمان میں سورج اور چاند ستارے ہوتے ہیں ایسے ہی علماء دنیا کے اندر ستارے اور سورج کے مانند ہوتے ہیں اور میری مراد علماء سے ہمارے ربانی علماء مراد ہیں کتاب سنت کے تہد سنت کے علماء مراد ہیں کیونکہ لفظ علماء کوئی مقدس لفظ نہیں ہے دو طرح کے علماء ہر زمانے میں پائے جاتے رہے ہیں ایک علماء حق اور ایک علماء سو تو میری مراد علماء حق سے ہے جو صلب صالحین کے عقیدے اور منحص پر چلتے ہیں اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کا علم نماز رکھا ہے میری مراد وہ علماء ہیں ان کے مقام اور مرتبے کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ان کی گواہی کا ذکر کیا ہے شہید اللہ انہو لا اللہ اللہ نے گواہی دی اللہ تعالی کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے فرشتوں نے گواہی دی اور اس طریقے سے اہل علم نے علماء نے گواہی دی یہی آیت اکیلی کافی ہے علماء کرام کے علماء حق کے فضل و مقام اور ان کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمی الد اللہ بھی خیر فی الدین اللہ حرب رامین جس کے لیے خیر چاہتا ہے اللہ غلامین اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے دین کی فہمتا فرماتا ہے یعنی علماء خیر ہوتے ہیں علماء زمین پر زینت ہوتے ہیں اور تاریکیوں میں فتنوں میں نت نئے مسائل میں وہ لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہوتے ہیں اور ان کی مثال بارش اور پانی کی ہوتی ہے بنجر زمین کے لیے سورج اور چاند ستاروں کی ان کی مثال دی جاتی ہے اور ان کی ضرورت ایک انسان کو کھانے پینے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اعلام الموقعین کے اندر فرماتے ہیں کہ فقہہ الاسلام ومن دارت الفتیہ علا قوالہم بین اسلام کے فقہہ اور لوگوں میں جن کے فتوے چلتے ہیں اللہزین خصو باستحبات الاحکام جنہیں احکام کے استحبات کی خصوصیت تکی گئی وعنو بے ضبط قوائد الحلال والحرام اور حلال و حرام کے قوائد کے ضبط کرنے کا جنہیں موقع ملا اور جنہوں نے ضبط کیا اور علم حاصل کیا فہم فل ارض بمنزلت النجوم في السماء ان کی مثال زمین میں آسمان میں تاروں کی ہے بینو یتہدی الاہتدى الحيران في الظلمات ان کے ذریعے سے حیران و پریشان انسان ہدایت حاصل کرتا ہے وحاجت الناس الیہم اعظم من حاجتهم الى الطعام وشراب اور لوگوں کی ان کی ضرورت کھانے پینے سے کہیں زیادہ ہے من کتاب اور ان کی تعت ان پر فرد ہوتی ہے ماں اور باپ کی تا سے کہیں زیادہ اور یہ قرآن کی نس سے اس کا ثبوت آئے سے اس کا ثبوت ہے اللہ تعالیٰ کرشاد ہے یاسول مان والو اللہ تعالیٰ کے تعت کرو اور اس طریقے سے جو نبی کے تعاعت کرو اور جو عر العرم امر ان کی اطاعت کرو عر العمر سے مراد علماء بھی ہیں اور اس طریقے سے بادشاہ بھی اور حکمراں بھی ہیں وہ دونوں عر العمر کے اندر داخل ہیں اس طریقے سے مام بھی رحمت اللہ علیہ نے احتساب کے اندر بیان فرمایا جدا سب تم الحق معتبر دون الرجال جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حق ہی معتبر ہے نہ کہ لوگ یعنی افراد معتبر نہیں ہیں لوگ معتبر نہیں حق معتبر ہے الحق و عیدن اللہ عرف یہ بھی حق ہے کہ حق ان کے بغیر نہیں جانا جا سکتا ہے حق ان کے بغیر نہیں جانا جا سکتا اور یہاں مراد وہ علماء جو علماء حق ربانی ہیں بل بیہیمی توسل ولئی بلکہ انہیں کے ذریعے سے حق کی طرف پہنچا جاتا ہے وہ ملاد اللہ علیہ ہی وہی راہ حق کے رہنما ہوتے ہیں اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں اگر حدیثیں پیش کی جائیں شلب کے اقوال پیش کیے جائیں اور اس طریقے سے حدیثیں علماء کے اقوال پیش کیے جائیں اہل علم کے فضل ان کے مقاؤ مرتبے پر تو ہماری گفتگو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لیے میں انہی پر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں اور آخری بات گزارش کر کے آپ لوگوں سے کہ علماء جب تک باقی ہیں ان سے علم حاصل کر لیجئے اللہ تعالی علم کو علماء کو اٹھا کر کے علم کو اٹھا لیتا ہے اور جب علماء چلے جاتے ہیں تو دنیا کے اندر جوہار باقی رہتے ہیں ان کے چلے جانے سے علم ختم ہو جاتا ہے وہ علم جو ان کے سینے میں ہوتا اور وہی اصل علم ہوتا ہے جو کتاب چھوڑ کر کے جاتے ہیں تقریریں یا اس طریقے سے اور خدمات تو ان سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن جب فتنے آتے ہیں نئے نئے مسائل ہوتے ہیں تو ایک عالم جو اشتہاد کرتا ہے وہ اشتہاد اس کے وفات سے ختم ہو جاتا ہے سینے کا علم اس کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے تو قبل اس کے کہ ان کا علم ختم ہو جائے اور دنیا سے چلے جائیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے علم حاصل کر لیں یہ ہمارے لیے غنیمت ہے یہ اور کہ ہم ان کے زندگی کو غنیمت جانیں اور اس طریقے سے ان کا احترام کریں ان کی تقدیر کریں ان کی قدر و منزلت کو پہچانیں اور اس طریقے سے ان سے علم حاصل کریں مدارس ہیں مدرسوں میں علماء پیدا ہوتے ہیں مدارس کی کفالت کریں اس طریقے سے جو طلبہ ہیں علم حاصل کرتے ہیں ان کی کفالت کریں اور جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کریں یہ بہت ضروری ہمارے لیے ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم ان کے لیے کچھ تازیتی کلمات کہہ دیتے ہیں ان کی شان میں کشیدے پڑھ دیتے ہیں لیکن جب تک وہ زندہ رہتے ہیں اس وقت تک ہمیں ان کی قدر معلوم نہیں ہوتی ہے اور ہم ان سے علم حاصل نہیں کر پاتے تو علماء کو غنیمت جانو یہ بڑے بڑے علماء ہیں علماء حق علماء ربانین ہیں ان کے ذریعے سے ان کے بارے میں ایک قول میں شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیش کر کے اپنی بات ختم کر دوں وہ فرماتے ہیں کہ المسلمین المسلم ابالات اللہ رسول مولات مولات المومن مسلمانوں پر اللہ اور اس کے رسول کے موالات کے بعد مومنوں سے موالات ضروری ہے واجب ہے کما نت قبیل قران جیسا کہ قران نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے خصوصا ال علماء الذين هم ورثۃ الانبیاء خاص طور سے علماء جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں الذين جعلهم الله بمنزلتل مجوب جن کو اللہ رب العالمین نے تاروں کے مانند بنایا ہے یوتدا بہم فی ظلمات البر والبحر وہ نجوم اور تارے یا وہ علماء جن کے ذریعے سے خشکی اور سمندر کی تاریخیوں میں ان سے ہدایت ملتی ہے وہ قد اجما المسلمون علی ہدایت اور تمام مسلمانوں نے ان کی ہدایت اور ان کی درایت پر اجماع کیا ہے کل قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم علما ہوا شراء رحا ہمارے نبی کی بیشت سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کی علماء سب سے برے ہوا کرتے تھے علامسلم مگر ہم مسلمانوں کے علماء بہ ن خِيَارُهُمْ اہم خیال کیونکہ ان کے علماء ان کے سب سے بہتر لوگ ہوتے ہیں فَإِنَّهُمْ ان خلفا رسول أُمَّتِهِ ہی کیونکہ یہ رسول کے جانشین ہوتے ہیں رسول کی امت میں علمامہ تمن مِنْ ہی اور جو ان کی سنتیں ختم ہو جاتی ہیں مردہ ہو جاتی ہیں ان کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہوتے ہیں بِهِمْ قَامَ التاب انہیں کے ذریعے سے کتاب اللہ قائم ہے وہ بےحی اور کتاب اللہ کے ذریعے سے قائم رہتے ہیں کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں ابھی متقل کتاب نتخو اور انہیں کے ذریعے سے کیا ہے قرآن کریم ابھی رتقل کتاب ان کے بارے میں کتاب اللہ نے قرآن کریم نے بات کی ہے ان کے مرتبے کو بیان کیا وہ اور یہ قرآن کریم سے بولتے ہیں یعنی قرآن کریم اور حدیث کے ذریعے سے اپنی باتیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اس لئے میرے بھائیوں یہ علماء سب کے سب ہمارے لیے جو ہمارے علما ہیں ربانی علماء ہے علماء حق ہیں یہ سب کے سب ہمارے لیے غنیمت ہیں کہ ہم ان کی زندگی غنیمت جانے اور قبل اس کے کی دنیا سے چلے جائیں اور ہم اگر علم حاصل کرنا بھی چاہیں تو ان کے چلے جانے کے بعد علم نہ حاصل کریں ان سے نہ کر سکیں اس لیے ہمارے لیے بےحد ضروری ہے کہ ہم ان کو ان کو غنیمت جانے امام جوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ حقن خل منحب اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو خاص کر لیتا ہے فہدان انہیں ایمان کی ہدایت دے دیتا ہے من سائل پھر تمام مومنوں میں جن کو وہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے لیے خاص کر لیتا ہے فطف علیہم اللہ تعالیٰ ان پر فضل کرتا ہے ف اللہ محمد انہیں کتاب و حکمت کا علم اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کا الکتاب اور حکمت جہاں ساتھ میں آئیں اس سے مراد حکمت سے حدیث ہوتی ہے سنت رسول ہوتی ہے وہ فقہ فدین اور انہیں دین میں سمجھتا فرماتا ہے وہ اللہ اور اللہ تعالیٰ ان کو تعویل سکھاتا ہے یعنی کتاب و سنت کی تفسیر اور اس کا علم سکھاتا ہے وہ فق الحم اللہ اور تمام مومنوں پر اللہ تعالیٰ ان کو فضیلت دیتا ہے وزال کافی کل مکانی وہ عوام اور وہ عوام یہ ہر جگہ ہوتا ہے اور ہر وقت ہوتا ہے رف اہم بال اللہ نے ان کو علم سے بلندی طا فرمائی و زین اور حلم اور برتباری سے ان کو زینت بخشی بیہیمی اورف الحلال من الحرام انہیں کے ذریعے سے حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے والحق من اور حق اور باطل کے درمیان تفریح ہوتی ہے من زارم الناف السن القبی اور نقصان دہ کیا ہے فائدے مند کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے ان کے ذریعے سے معلوم پڑتا ہے یہ ہمارے علماء ہیں ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین دین کے حفاظت کرتا ہے اور اس طریقے سے دین کو اللہ العالمین باقی رکھتا ہے تو ہم سب کے لیے وہ عنیمت ہیں کہ ہمارے جو علماء موجود ہیں الحمدللہ ہمارے ملک میں اور اس وقت دنیا کے اندر بھی ہر ملک کے اندر ہے علماء موجود الحمد کتاب و سنت علماء اسلم صارحین کی پر چلنے والی علما الحمدللہ ہر زمانے میں موجود ہیں اور رہیں گے ایک جماعت ہمیشہ سے حق پر قائم اور قیامت تک قائم رہے گی اس لیے یہ نہیں رونا ہے کہ ہم علماء نہیں ہیں الحمدللہ ہمارے علماء ابھی بھی بقید حیات ہیں اور ان کی زندگی میں اللہ نے بھی برکت دے رکھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو غنیمت سمجھیں اور ان سے علم حاصل کر لیں علمی مجلس تھی جو یہ درس بلوغ المرام کا کے سامنے ہمارے شیخ محترم دیتے ہیں چونکہ بھی ہفتے کا واقعہ تھا کہ دو عظیم شخصیتیں علمی شخصیتیں ہم سے رفصت ہو گئیں جدا ہو گئی اور ہم سب نڈھال تھے اس سے خود ہمارے شیخ محترم کی طبیعت بھی کچھ ناساز ہے سر میں درد ہے اور ان دونوں واقعات سے کافی انہیں بھی افسوس ہے ہمیں بھی تکلیف پہنچی ہے لیکن ہم سب اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں تو علمی مجلس تھی اور اس علمی مجلس میں علماء کا ذکر کرنا یہ بڑی بڑا خیر کا باعث ہوتا ہے اور اسی مناسبت سے میں نے کچھ باتیں ان دونوں علما کے حوالے سے آپ کے سامنے کی ہیں میں شیخ محترم سے ادبن گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے گتگو کا آغاز فرمائے اور اپنے علم سے ہمیں نوازیں اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی فاط فرمائے اللہ ابامین شیخ کو شفا عطا کرے اور اس طریقے سے اللہ ابامین ہمارے شیخ کی عمر میں برکت دے اور جو بھی علماء ہمارے باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے اور ان سے علم حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے آمین وجدا اللہ خیر اللہ علیہ محمد والا علیہ و صابئن وجدا اکم اللہ خیر و السلام و علیکم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 الله عليه صلی بدعة بدعة اللہ قابل احترام علماء کرام میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں جیسا کہ ابھی شیخ نے تفصیل سے گفتگو کی ہے علمیا یہ ہے کہ واقعی ایک انسان کی قدر اس کے کھونے کے بعد آتی ہے ایک کے بعد ایک علماء پچھلے سال بھی 2020 بیس میں اور اکیس میں بڑی بڑی شخصیات اور بڑے بڑے علماء دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور یہ جاگنے کا وقت ہے ایک عالم بھی دنیا سے چلا جائے امت کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اس کی زندگی بھر کی محنتیں اس کا زندگی بھر کا تجربہ اس کا مطالعہ اس کی حق کی معرفت اس کا تقوا اس کی دینداری اس کا تجربہ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں اہل علم کی قدر کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے سعادت کی چیز ہے اور ان سے استفادہ کی شرط ہے جب تک کہ کسی کی تعظیم دل میں نہ ہو اس سے استفادہ کم حق کہو نہیں ہو پاتا ہے اور یہ امت کا علمیہ ہے کہ ایک انسان کو واقعی اپنی قدر منوانے کے لیے مرنا پڑتا ہے جب تک وہ زندہ ہوتا ہے ایک عام انسان شمار ہوتا ہے ناقدری کا شکار ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات اس, اس سے شکایتیں بھی ہوتی ہیں لیکن جیسی وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ ساری شکایتیں سارے عیوب اور ساری باتیں سب کے سب بے فائدہ تھیں وہ بہت قیمتی تھا وہ جیسا بھی تھا جتنا بھی کام کیا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے تھے لہذا اہل علم کی قدر ان کی وفات کے بعد کرنا اگرچہ اچھی چیز ہے لیکن یہ اس سے زیادہ اچھا ہے کہ ان کی زندگی میں بھی ان کی قدر کی جائے میں زیادہ تفصیل سے اس پہ نہیں بولنا چاہتا شیخ نے کافی پہلوؤں کو یہاں پر اجاگر کیا روشن کیا ہے ہمارے لیے اس کو واضح کیا ہے کہ واقعی علماء کی قدر کرنا بہت ضروری ہے ایک ایک عالم کی قدر ضروری ہے ان کی صحبت اختیار کرنا ان کے دروس میں حاضر ہونا ان کی کتابیں پڑھنا جہاں مشکل حالات اور سوالات آئیں ان سے سوال کے ذریعے سے اتصال کے ذریعے سے استفادہ کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے اس کے بغیر ہم بالکل یعنی وحشی جانوروں کی طرح ہو جائیں گے اگر علماء نہ ہو لہذا بہت ضروری ہے کہ واقعی ایک انسان کے انسان بننے کے لیے وہ مربی اور اہل علم کے تعبے ہو ایسے لوگ جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے اور جن کے پاس قرآن و سنت کے اخلاق ہیں جن کے پاس قرآن و سنت کی زندگی ہے جو زندگی قرآن و سنت دیتا ہے اس زندگی کے حامل ہوں تو یہ جو چیز ہے یہ علماء کی زندگی میں حاصل کی جائے اور ان کی وفات کے بعد ان کی کتب ان کی خطابات جو بھی باقی ان کے ورثے میں جن ان کے آثار باقی رہیں ان سے بھی استفادہ کیا جائے ان کے بارے میں ان کا ذکر خیر کیا جائے ان کے لیے دعا کی جائے رحمت کی مغفرت کی ان کے لیے دعا کی جائے اور ان کی جو کوششیں ہیں جو بھی کام انہوں نے کیے ہیں ان کو عام کیا جائے تاکہ ان کی وفات کے بعد بھی دوسروں کے لیے استفادہ کا ذریعہ بنے اور ان کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے اس سے زیادہ خیرخواہی کوئی ان کی نہیں کر سکتا ہے کہ ان کے بعد ان کی جو بھی خدمات ہیں ان کو عام کرے ان کی جو بھی کتابیں ہیں یا ان کی جو بھی خطابات ہیں ان کو عام کرے تاکہ لوگ ان کی وفاد کے بعد بھی استفادہ اس کرتے رہیں اور ان کے لیے وہ کا ذریعہ بنے بہرحال یہ بہت ہی پچھلے سال اور یہ جو سال ہے ہمارے لیے بہت ہی غم کا سال ہے کہ اعتبار سے کہا جائے لیکن ہم نہ ماتم کرتے ہیں اور نہ ہم کام چھوڑتے ہیں ہمارے لیے جو دین کی خدمت اور دین کا کام ہے چاہے وہ سیکھنے کے اعتبار سے ہو یا سکھانے کے اعتبار سے ہو یہ دائمی رہنا چاہیے شخصیات آئیں اور شخصیات گئیں بڑی بڑی شخصیات تھیں وہ چلی گئیں لیکن دین کی عظمت آج بھی قائم ہے لہٰذا ان کی بھی عظمت جو تھی وہ دین کی وجہ سے تھی اور آنے والوں کی بھی عظمت اگر کچھ ہے تو وہ دین کی وجہ سے ہوگی یہ دین ہے جو اصل ہم سب کو باندھے ہوئے یہ دین ہے جس کے ذریعے سے ہم کو عزت ملتی ہے جس کے چھوڑنے سے ہم ذلیل ہوتے ہیں جس پر چلنے سے ہمیں اللہ کی نصرت کا استحقاق ہمارے پاس پیدا ہوتا ہے اور جس کو چھوڑنے سے ہم اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان علماء کو اہل علم کو چاہے ماضی کے ہوں یا آج کے ہوں اللہ نے جو عزت دی ہے وہ اسی دین کے بنیاد پر دی ہے لہٰذا ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ علماء کے جانے کے بعد ہم ہمت ہار جائیں گھبرا جائیں پریشان ہو جائیں وہ اپنی جگہ ہے کہ ان کے جانے کا غم اور ان کے جانے کا نقصان اس کا احساس بھی ہم کو ہو لیکن یہ کہ ہم اس دین کے کام کو اس سیکھنے سکھانے کو دعوت کو کو تعلیم کو اس کو ہم جاری رکھیں اس میں ٹھہراؤ نہ آئیں کسی کے لیے رکھتا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون سی شخصیت ہو سکتی ہے آپ بھی نہیں رہے آپ بھی دنیا سے چلے گئے صحابہ نے آپ کے بعد اس کام کو آگے بڑھایا جس کو چھوڑ کے آپ تھے۔ لہذا دین ہی اصل چیز ہے اور اسی کے بنیاد پر انسان کامیاب اور ناکام قرار پاتا ہے جو سلسلہ ہمارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا چل رہا تھا اس میں حدیث نمبر 10 تک ہم بات مکمل کر چکے ہیں آج ہم حدیث نمبر گیارہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ حدیث کافی تفصیل چاہتی ہے اگرچہ مسئلہ بہت چھوٹا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے اطراف جب اور بھی احادیث جمع ہو جائے اور ان میں جمع و تطبیق کی ضرورت پیش آئے علماء میں اختلاف ہو جائے تو اس پوری بات کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ہم ایک نتیجے پر پہنچے آئیے پہلے ہم حدیث دیکھتے ہیں اور اس کے تعلق سے اختلاف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں راج کیا ہے ہمارے نزدیک اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعنھو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يشربن احد منکم قائما اخرجه مسلم وعنھو سے مراد یہاں پر انہی سے روایت ہے سے. سے مراد یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ہی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا قائما تم میں سے کوئی بھی شخص کھڑے ہو کر یا کھڑے کھڑے پانی نہ پیئے تم میں سے کوئی بھی شخص قیام کی حالت میں پانی نہ پیئے کھڑے ہوئے پانی نہ پیے اخرجہ مسلم اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث سے اہل علم نے دلیل لی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو ممانعچ ہے یہ جو منع کیا گیا ہے اس سے کھڑے ہو کر پانی پینا حرام ہو جاتا ہے یا بہتر ہے کہ نہ پی جا پیا جائے یعنی علماء میں اختلاف ہے کہ یا تو پانی پینا کھڑے ہو کر حرام ہے یا پھر وہ مکروح ہے مکروح اس چیز کو کہتے ہیں جس کا نہ کرنا بہتر ہو جس کو چھوڑنا بہتر ہو پاس چیزیں مکروح جس کا سلف میں پہلے ذکر آتا تھا بعض چیزیں اس میں حرام بھی ہو جاتی تھی لیکن فقاہ نے جو مکروح کی اطلاع ذکر کی ہے کتب فقہ میں یا اصول فقہ کی کتابوں میں اس سے مراد وہ ہے کہ جس کا چھوڑنا بہتر ہو اگرچہ وہ حرام نہ ہو پھر اس کی شدت بڑھ بھی سکتی ہے کہ کتنا زیادہ کراہت اس میں ہے مکروح اس کو کہتے ہیں جس میں ناپسندیدگی ہو کراہت ہو اچھا نہیں مانا جاتا ہو جس کو اس حدیث کے تعلق سے بعض اس کے بالمقابل کچھ حدیثیں ہیں ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم پوری بات کو سمجھ سکیں بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ کھڑے ہو کر پینا جائز ہے اور یہ جو ممانعت ہے یہ حرمت کی دلیل نہیں ہے کیوں مثال کے طور پر وہ حدیثیں ہم دیکھتے ہیں پہلی حدیث اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشاری بابا قب امام الباری نے کتاب الحج 1637 اور امام مسلم نے کتاب الشربہ میں دو پر اس کو روایت کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے کنویں سے پانی پلایا آپ نے پانی پیا اس حال میں کہ آپ کھڑے تھے آپ نے کھڑے کھڑے ہی وہ پانی پی لیا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام ہی کی حالت میں پانی پیا بعض علماء نے اس سے استدلال کیا کہ اگر کھڑے ہو کر پانی پینا حرام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرام کام نہیں کرتے اس کی تفصیل آگے ہم دیکھیں گے لیکن استدلال ان کا بھی دیکھنا ضروری ہے اسی طرح سے ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ کی روایت ہے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم سے پانی پیا زمزم کے کنویں سے پانی پیا ایک دل سے یعنی ایک جو ڈول ہوتا ہے پانی جو کنویں سے نکالا جاتا ہے اس ڈول سے آپ نے پانی پیا وہ ہوا قائم ایسی حالت میں جب کہ آپ کھڑے تھے تو کھڑے کھڑے ہی آپ نے اس ڈول سے زمزم کے کنویں سے پانی پیا اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الاشربہ سے اشربہ میں روایت کیا ہے حدیث نمبر دو اسی طرح سے ایک روایت ابن عباس ہی سے ہے فرماتے ہیں سکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم فشرب وهو عند البیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کنویں سے پانی پلایا آپ نے کھڑے کھڑے ہی اس کو پی لیا وهو عند البيت آپ نے پانی مجھ سے مانگا تھا جب کہ آپ بیت اللہ کے پاس تھے یعنی یہ مدینہ کی بات نہیں ہے یہ مکہ کی بات ہے بیت اللہ کے پاس تھے زمزم سے پیا اور ڈول میں سے یا اور کھڑے کھڑے پی لیا اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا حدیث نمبر دو ان احادیث کی بنیاد پر بعض علماء نے کہا ہے کہ کھڑے کھڑے پانی پینا یہ جائز ہے بعض علماء نے یہاں پر زمزم کو خاص کیا ہے کہ یہ زمزم کے ساتھ خاص ہے تو یہ اختراع بھی یہاں پر ہوا ہے آئیے اور ایک حدیث دیکھتے ہیں انکب شاہ رضی اللہ کب شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں قالت دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشارب من فی طربت معلقت قائمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے ہمارے ہاں آئے اور گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک مشکیزے سے چمڑے کی ایک تھیلی ہوتی ہے اس میں پانی بھرا جاتا ہے پرانے زمانے میں استعمال ہوتی ہے آج بھی دیہات وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے تو بہت سارے بڑی گاڑیوں کے ڈرائیورز بھی اس کو استعمال کرتے ہیں ہمارے ملکوں میں تو آپ میرے گھر آئے اور آپ نے مشکیزے سے پانی پیا فشر بامفی قربت اس کے منہ سے منہ لگا کر اس کو پیا معاللہ جو معلق تھی لٹکی ہوئی تھی کا کھڑے ہو کر ہی اس کو پیا امام احمد ترمدی ابن ماجہ اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے اور سنن اتم میں حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو بانوے پر یہ حدیث ہے شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے یہ دوسری حدیث ہے جو حضرت قبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اس میں بات ملتی ہے کہ آپ نے ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے کھڑے ہو کر پانی پیا پچھلی روایت میں ڈول کا ذکر ہے کنویں سے پانی پینا یہاں پر مشکیزے کا ذکر ہے یہاں بھی کھڑے ہو کر پانی کا ذکر پینے کا ذکر ملتا ہے تیسری روایت ہے حضرت علی ردی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں آ, ان سے روایت ہے رابی کہتے ہیں رضی اللہ تعی نے زہر کی نماز پڑھی ہوا جناسی کوفہ میں ایک جگہ کھلی جگہ تھی چبوترا جس کو آپ کہیں یا کھلی جگہ کہیں مکان نواز ہے اس کو کہتے ہیں سم مقافی ہوا جناسی فی اورفہ ال... کوفہ میں ایک چبوترے پر لوگوں کی جو بھی ضرورتیں تھیں ان کے تعلق سے پوری کرنے کے لیے اس جگہ میں بیٹھے تاکہ ان کی ذریات پوری ہوں ان کے مسائل حل ہوں ان کے معاملات جو ہیں اس میں کچھ فیصلہ کریں حتى حضرت صلاه العصر یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ثم اوتی بما ان کے پاس پانی لائے گیا فشاربا وغسل وجهه ويداه کہ انہوں نے اس سے پانی پیا پھر اس کے بعد اپنے چہرہ دھویا دونوں ہاتھ دھوئے اور ذکر راسه و رجليه اور اراوی نے یہاں پر ان کے سر کے مسح کا بھی ذکر کیا اور دونوں قدموں کا دھونا بھی ذکر کیا تو چہرہ دونوں ہاتھ سر کا مسا اور پاؤں. جو قرآن میں آزا آئے ہیں انہی کو انہوں نے دھویا اور اس کا مسا کیا سر کا مقام فش ربا فضلا وقائب پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے اور جو وضو کا پانی بچا ہوا تھا جس کو ودو کہا جاتا ہے فضل الو کہا جاتا ہے تو فشر فضلہ ہو وہ اور آپ یعنی اس حال میں آپ نے وہ پانی پیا کہ آپ کھڑے ہوئے تھے کھڑے ہو کر پانی پیا یعنی بیٹھ کر رجوع کیا لیکن اس کے بعد کھڑے اور کھڑے کھڑے پی لیا اس کو بقیامن لوگ کھڑے ہو کر پینے کو برا سمجھتے ہیں انہیں اس سے کراہت ہوتی ہے وہ اس کو مکرو سمجھتے ہیں ناپسندیدہ مانتے ہیں وہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنعتو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی کیا تھا جیسے میں نے کیا تو وضو اور اس کی پوری تفصیل کے تعلق سے انہوں نے اشارہ کیا کہ جیسے میں نے کیا بس ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الاشربہ میں ذکر کیا ہے بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ انہوں نے یہ جو چار آزاد میں سے تین کو دھویا اور سر کا مسا کیا اس کے بعد یہ کہا کہ یہ اس کا وضو ہے جو پہلے سے وضو سے تھا یعنی اگر آدمی باضو ہو اس کا وضو نہ ٹوٹا ہو بس وہ اتنا بھی کر لے چہ, دونوں یعنی چہرہ دھو لے دونوں ہاتھ دھو لے اور اسی کے ساتھ سر کا مسا کر کے پاؤں دھو لے بس اتنا بھی کر لے تو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو پہلے سے وضو سے تھا تو بخاری نے کتاب الاشربہ حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سولہ پر اس کو روایت کیا ہے یہ بھی حدیث ہے اس باب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بعد کھڑے ہو کر پانی پینا ثابت ہوتا ہے اور علیبن ابی طالب رضی اللہ تعالی نے بھی ایسا کیا اور ایک روایت ہے صلی اللہ علیہ ونشی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھا لیا کرتے تھے چلتے چلتے وہ ونحن قیام نقیام اور ہم پی لیتے تھے جبکہ ہم کھڑے ہوتے تھے چلتے چلتے کھا لیتے تھے اور کھڑے کھڑے پی لیتے تھے تو اس سے بھی علماء نے بعض استدلال کیا ہے ایک انسان کھڑے ہو کر پانی پی سکتا ہے کوئی بھی مشروب پی سکتا ہے امام احمد اور امام ترمیدی نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح حدیث نمبر 3178 پر شیخ الابانی نے اس کو صحیح کہا ہے یہ بھی حدیث کھڑے ہو کر پانی پینے کے جواز کی طرف اشارہ کرتی ہے شیخ البانی اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک بہت ہی عمدہ اور اہم فائدہ ہے فائد علمی فائدہ ہے وہ یہ کہ ایک انسان چلتے چلتے کھا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں وہ جائز ہے ہاں لیکن اس کے برخلاف پینے کا معاملہ ہے کہ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت موجود ہے جو صحیح مسلم میں مروی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی روایت آئی ہے صحیحہ میں یہ بات شیخ الابانی نے پانچ سو بیالیس پر کہی ہے تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ کھانے کا تو گنجائش ہے کہ چلتے چلتے کھائے لیکن پینے کی نہیں ہے کیونکہ اس کی ممانعت کی حدیث ہے جو حدیث الباب ہم پہلے دیکھ چکے ہیں جو سب سے پہلی حدیث مسلم کی ہے اس کی ہم تفصیل آگے دیکھ رہے ہیں اس تعلق سے صحابہ کے بھی بعض آثار آئے الحر ابن سیاح سے روایت ہے کہتے ہیں سأل رجل ابن عمر ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی سے پوچھا فقال ما عما تراف شربک قائمن کہا کہ کھڑے ہو کے پانی پینے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ کا کیا کہنا ہے فقال ابن عمر انی اشرب۔ انمی اشربو و ان قا و ان میں کھڑے کھڑے پی لیتا ہوں اور چلتے چلتے کھا لیتا ہوں یعنی انہوں نے اپنا عمل ذکر کیا جس سے یہ بات کہی کہ میں اس کو جائز مانتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے چوبیس ہزار ایک سو چودہ اور حدیث صحیح ہے روایت صحیح ہے یہ موقوف اثر ہے جو صحابہ کے آتار ہوتے ہیں ان کو موقوف کہا جاتا ہے یہ صحابی کا عمل اور صحابی کا قول ہے یہاں یاد رکھیں کہ جو حدیث بھی آئی ہے اور صحابی کا اثر ہے اس میں چلتے چلتے کھانے کا ذکر ہے نہ کہ کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر کھانے کے بارے میں روایت رضی اللہ تعالیٰ کے ہم دیکھیں گے کہ یہ برا ہے کھڑے ہو کے کھانے کی اجازت نہیں ہے ہاں چلتے چلتے آدمی کسی مجبوری میں ہوتا ہے کھا سکتا ہے یہ نہیں کہ کھانے کے لیے چلے صحابی نے نہیں کہا کہ ہم کھانے کے لیے چلا کرتے تھے جس سے بعض اوقات ہیلا نکالتا ہے آدمی کہ بھائی ہم کھانا چاہ تو چلتے چلتے کھائیں نہیں بلکہ یہاں پر چلتے چلتے کھانے کا ذکر ہے کھانے کے لیے چلنے کا ذکر نہیں ہے لیکن ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ جب چلتے چلتے کھا سکتے ہیں جیسا کہ شیخ البانی بھی کہہ رہے, کہہ رہے ہیں اور صحابی کہہ رہے ہیں اور صحابہ کا عام معمول بھی بتایا جا رہا ہے تو پھر کھڑے ہو کر کیوں نہیں کھا سکتا ہے شیخ البانی رحم اللہ فرماتے ہیں اور دیکھیے اسی سے علماء کا تفقع اور علماء کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے بعض اوقات ہم نہیں سوچ پاتے بلکہ ہم غلط استعمال کر لیتے ہیں اپنے جہل کی وجہ سے شیخ البانی کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو چل رہا ہے وہ بیٹھنے پر قادر نہیں ہے لیکن جو آدمی کھڑا ہوا ہے وہ بیٹھنے پر قادر ہے چلتا وہ آدمی بیٹھ سکتا ہے نہیں اس کو چلنا ہے اس کو کام ہے اس کو جانا ہے کہیں پر ٹرین چھوٹ رہی ہے کچھ اور ہے یا کہیں اس کو پہنچنا ہے جلدی آفس جانا ہے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ایک آدمی جو یعنی چل رہا ہے وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے لیکن جو آدمی کھڑا ہے وہ بیٹھ سکتا ہے تو جو بیٹھ سکتا ہے وہ کیوں نہ بیٹھے وہ کھڑے ہو کر کیوں کھائے یہ بھی شیخ البانی نے بات کہی ہے وہاں بیٹھا ابن شہاب الزہری رحم اللہ فرماتے ہیں انشت امنین وہی وقاصن نا لا ری بال انسانی وقا امن بسن امام مالک نے اپنی اس کو روایت کیا ہے. ابن رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بھی کھڑے ہو کر انسان کے پانی پینے یا کوئی بھی پینے کی چیز پینے کے تعلق سے کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے لا یاری بے ش انسانی وقا امو باسنگ کوئی بس نہیں کوئی حرج نہیں کھڑے ہو کر پینے میں یہ سمجھتے تھے امام مالک نے اس کو معتمی ری بات کی اس کی صنعت بھی صحیح ہے ان احادیث کے بنیاد پر بہت سارے علماء نے یہ بات کہی ہے جس میں آگے اور بھی آثار یا اور بھی اقوال علما کے آئیں گے انہوں نے کہا کہ کھڑے ہو کر پینے میں کوئی حرج نہیں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹھ کر پینا بہتر ہے کھڑے ہو کر جائز ہے لیکن بعض علماء نے اس سے آگے بات کی انہوں نے کہا کہ نہیں کھڑے ہو کر پینا یہ مقروب ہے اور مستحب یہی ہے کہ بیٹھ کر پیے اس سے آگے بڑھ کر بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں کھڑے ہو کر پینا جائز نہیں ہے اور بیٹھ کر پینا واجب ہے اس طرح سے تین قول علماء میں ہم کو ملتے ہیں پھر اس میں بھی ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ بعض علماء نے ان احادیث کو جن میں جواز ہے جن میں یہ بات ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا کھڑے ہو کر تو آپ اس کا کیا کریں گے وہ جائز نہیں ہے آپ کا عمل کافی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو منع کی بھی حدیث ہے اور عمل کی بھی حدیث ہے بعض علماء نے جمع اس طرح سے کیا کہ منع سختی سے نہیں ہے بلکہ منع کرنا کیسا ہے یہ کراہت کے طور پر ہے اور افضلیت یا استحباب بیٹھ کر پی لینا ہے بعض نے کہا کہ نہیں منع کرنا سختی سے ہے اور حرام ہو گیا اور جو حدیث جواز کی ہیں ان سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ عذر کی وجہ سے تھا انہوں نے عذر پر اس کو محمول کیا جیسے ڈول سے پیا تو اس کو ڈول کنویں میں لٹکا ہوا ہوتا ہے اسی طرح سے قربہ ہے جیسے مشکیزہ ہوتا ہے وہ بھی اوپر لٹکا ہوا ہے تو آپ نے ایسے مقامات پر اس کو پیا ہے جہاں پر بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی زمزم پیا جسے بھیڑ بھاڑ میں آپ نے پیا ہے تو اس طرح کی جو معاملات ہیں انہوں نے اس کو عزر پر محمول کیا ہے کہ عزر کے وقت میں پی سکتے ہیں جیسے کوئی نل بنا ہوا ہو ریلوے اسٹیشن پر ہو یا ایئرپورٹ پر ہو جس سے بیٹھ کر پینا ممکن نہ ہو ایسی حالت ہو تو وہ آدمی کھڑے کھڑے پی لے تو کوئی حرج نہیں ہے قرض کی وجہ سے انہوں نے کہا تو اس طرح سے اختلاف علماء میں اس موضوع پر ہوا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں واقعی راجح کیا ہے ترجیح کئی اعتبار سے دی جا سکتی ہے ایک پہلو ترجیح کا یہ بھی ہے یہاں پر ممانعت کی حدیثیں دیکھنا بھی ضروری ہے کہ منع کی حدیثیں کس درجے کی ہے۔ یعنی صحت کے اعتبار سے نہیں بلکہ شدت کے اعتبار سے آئیے دیکھتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم زجرہ عن شرب قائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے ڈانٹا زجرہ کے معنی عرب زبان میں ہوتے ہیں ڈانٹنا امام مسلم نے کتاب الاشربہ میں اس کو روایت کیا ہے اور حدیث نمبر دوہزار پر یہ روایت موجود ہے اس حدیث سے شیخ الابانی اور بعض دیگر اہل علم ابن حضم بھی اس میں ہیں شیخ البانی نے استدلال یہ کیا ہے کہ کوئی چیز اگر نہ کرنا بہتر ہے اور وہ جائز ہے تو جائز چیز پر ڈانٹا نہیں جاتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو منع کرنا اس کے انداز سے بھی مشروعیت اس کی ثابت ہوتی ہے کہ یہ کس درجے میں ہے کسی چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ڈانٹے تو وہ ڈانٹنا بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتنا سخت برا ہے ایک معمولی چیز ہو جو جائز ہو اور نہ کرنا بہتر ہو کر لیں تو کوئی حرج نہیں اس پہ ڈانٹا جاتا ہے ڈانٹا نہیں جاتا ہے تو شیخ البانی نے یہاں استدلال کی, یہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز سے ڈانٹ رہے ہیں تو اس کا ڈانٹ آپ کا ڈانٹنا یہ بتاتا ہے کہ وہ چیز سختی سے بنا ہے اگر وہ ہلکی پھلکی بنا ہوتی تو آپ ڈانٹتے نہیں اسی طرح سے دوسری حدیث اس باب میں کیا ہے جو ہم نے پہلی حدیث پڑھی تھی حافظ ابن حجر نے اس کو مختصر روایت کیا ہے. مکمل حدیث کیسی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یش احد کم قائما تم میں سے کوئی بھی آدمی کھڑے کھڑے پانی نہ پیے فمن نسیا فلیستقی اور جو بھول جائے اس بات کو کہ بیٹھ کر پینا چاہیے کھڑے ہو کر نہیں جو بھول جائے وہ قے کر دے وومٹ کر دے الٹی کر دے جس کو ہم کہتے ہیں جو بھول کے کھڑے ہو کر پی جائے پانی تو وہ آدمی قے کر دے اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الاشربہ میں روایت کیا ہے حدیث نمبر دو چھبیس پر یہ وہی روایت ہے جو پہلے آئی تھی اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے شیخ البانی بھی یہاں پر استدلہ لے کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو جائز ہے اس پر ایسا حکم قے کرنا جو کہ بڑی تکلیف کا عمل ہے ایک آدمی قہ کرے اس کو بڑی مشقت اس میں ہوتی ہے رسول اکرم صلی اللہ اور اس میں قائے کرنا جو جانتے بوجھتے نہیں بلکہ بھول سے اگر پی جائے کھڑے ہو کر پی جائے اس آدمی کو چاہیے کہ وہ قیع کرے اس پر اہل علم نے سنانی وغیرہ نے بات کہی کہ اہل علم کا اجماعی واجب نہیں ہے یہ چیز کہ آدمی بھول کر پی جائے تو قے کرنا واجب نہیں ہے لیکن نوئی وغیرہ نے یا دوسرے علماء نے کہا کہ مستحب ضرور ہے کہ ایک آدمی اگر بھول کے پی جائے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ قے کرے واجب نہیں ہے نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہوگا لیکن آپ غور کریں کہ جس آدمی نے بھول کر پانی پیا ہے کھڑے ہو کر اس کو طے کرنے کا مکلف بنانا چاہے اس تحباب کے درجے میں کیوں نہ ہو ایک ایسی مشقت ہے جو بہت سخت تکلیف والی ہے تو ایک جائز چیز پر یہ مشقت اس کو کیوں دی جائے گی کہ جو آدمی بھول جائے وہ طے کر لے یہ بھی بات شیخ البانی نے کہی ہے ایک روایت میں یہ الفاظ دوسرے طور پر بھی آئے ہیں مثلا آپ نے فرمایا لو یا علم الدی یش ربو وا امن معافی بت نہیں امام احمد ابن حبان اور بہقی نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح جامع صغیر حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چھتیس اور اسی طرح سے میں شیخ بار نے اس کو ذکر کیا ایک سو چھہتر پر اور اسی طرح سے دو ہزار ایک سو پچہتر پر حدیث صحیح ہے کیا حدیث کے معنی ہے لویہ علم اللہ یش ابو وقع امن معافی بک نہیں لذا اگر آدمی جان لے وہ آدمی جو کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے یا کھڑے ہو کر پیتا ہے وہ جان لے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے اگر اس کو معلوم ہو جائے وہ قے کر دے گا یعنی کتنی شدید چیز اس نے کی ہے اس کے پیٹ میں کیا گیا ہے کتنا اس کے لیے اس میں ضرر ہے یا کتنا شرعی اعتبار سے قباحت اس میں ہے اگر اسے اس کی شدت معلوم ہو جائے اس کی برائی معلوم ہو جائے تو لستقا وہ قے کر دے گا شخلبانی کہتے یہ یہ باتیں بھی بتاتی ہیں کہ یہ چیز کوئی معمولی نہیں ہے یہ جواز سے پھیرنے والی چیزیں ہیں. اللہ مسلم کہتے حدیث و دلیل تحریم شرب قائم. کہتے ہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے قے والی حدیث کہ کھڑے ہو کر پینا حرام ہے کھڑے ہو کر پینا حرام ہے لے انسلفن ہی اس لیے کہ منع کی حدیثوں میں اصل حرمت ہی ہوتی ہے حرام ہوگا منع ہے تو حرام ہے یہ بیس ہے اللہ یہ کہ قرین صارفہ کوئی ہو کوئی ایسی دلیل ہو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جواز ہے وہ الح ذہاب ابن حضم اور ابن حزم اسی طرف گئے ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے ابن ہزم اباہری وضحب الجمور خلاف ال مکرو کہتے جمہور اس طرف گئے ہیں جمہور کا موقف یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پینا خلاف اولا ہے بہتر کو چھوڑنے والی چیز ہے بہتر تھا کہ بیٹھ کے پیتا کھڑے ہو کے پیا تو اس نے بہتر کو چھوڑا اولا زیادہ زیادہ بہتر کے اپوزٹ ہے خلاف ہے مکرو اور بعض دوسرے علماء نے کہا کہ مکرو ہے ناپسندیدہ چیز ہے اچھی چیز نہیں ہے جو کہ اس سے اور زیادہ آگے کا درجہ ہے برائی کے اعتبار سے ایک اور حدیث ہے جس سے اور اس کی شدت معلوم ہوتی ہے اب حریر رضی اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے انج ال یش رب واہ امن آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کھڑے کھڑے پانی پی رہا ہے یا کوئی مشروب شربت وغیرہ کچھ پی رہا ہے پانی پی رہا ہے قالح آپ نے کہا قہ کر دو قالم اس نے کہا کیوں خالا شربر قال ال آپ نے کہا کہ تم اس بات کو پسند کرو گے میں اس چیز سے خوشی ہوگی کہ تمہارے ساتھ اس پانی میں بلی شریک ہو جائے یعنی بلی کے ساتھ اس پانی میں تم منہ ڈالو خال اللہ کہا نہیں بالکل پسند نہیں مجھے کہ میں اسی پانی میں پیوں جس میں بلی پی رہی ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ اس نے پیا ہے جو بلی سے بھی زیادہ شر والا ہے شیتان تمہارے ساتھ شیتان پانی میں شریک ہوا یعنی اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آدمی کھڑے ہو کر پیے اس حدیث کا واحد یہی بتاتا ہے کہ کھڑے ہو کر پینے سے شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے یہ زیادہ شدت کی چیز ہے اور یہ زیادہ بری چیز ہے اور جو اس کی حرمت ہی کی طرف دلالت کرتی ہے امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور سیاح میں حدیث نمبر 175 اور 177 کے تحت شیخ القبانی نے اس کو روایت کیا ہے ذکر کیا اور یہ حدیث صحیح ہے اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے رج الو کامن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ آدمی کھڑے کھڑے پی لے کھڑے کھڑے پانی پیئے قلق قطع تابئی ہیں کہتے ہیں فقل نہ فل یہ تو پینے کا معاملہ ہوا لیکن کھانے کا کیا معاملہ ہے کھڑے ہونے کے تعلق سے فقال ادا کا اشر او اخبف ان سے مالک ردی اللہ تعالیٰ نے یہ تو زیادہ شر والا ہے کیا کہاخ یہ زیادہ خبیص ہے یہ زیادہ گھٹیا ہے زیادہ برا ہے زیادہ گندا ہے زیادہ قباست والا ہے یعنی کھڑے ہو کر کھانا تو اور بھی برا ہے کیونکہ پانی آدمی جلدی سے پی لیتا ہے لیکن کھانا فرصت سے کھاتا ہے تو یہ تو اور بھی برا ہے کہ کھڑے کھڑے کھا بھی رہا ہے تو اس حدیث کو بھی امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور کتاب الاشربا میں حدیث نمبر دو چوبیس پر یہ روایت موجود ہے لیکن یہ معقوف ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث میں کھڑے ہو کر کھانے کی ممانت نہیں ہے البتہ انس رضی اللہ عنہ سے یہ ہم کو ملتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ کھڑے ہو کر کھانا زیادہ برا ہے اور ان کے برخلاف ہمارے علم میں کسی کی بات نہیں ہے ہاں چلتے چلتے کھانے کی روایت تو ہے لیکن کھڑے ہو کر کھانے کی روایت میں نہیں ہے کہ اس کی اجازت یا اس کی گنجائش نکل سکتی ہو یہ دو قسم کی روایتیں اب بعض لوگ انہیں سے انکار حدیث کی طرف چلے جاتے ہیں دیکھو حدیث کے مجموعے میں اس طرح سے ہے بعض حدیثوں میں ایسا ملتا ہے بعض حدیثوں میں ایسا ملتا ہے تو کیا اس بنیاد پر ہم صحابہ کو تعان کریں محدثین پر تعان کریں یا ہم سرے سے نوز بلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دل میں شکایت پیدا کر لیں اپنے ایمان کو خراب کرتے ہوئے یا پھر ہم یہ کہنے لگیں کہ حدیث کا پورا ذخیرہ جو ہے قابل اعتماد نہیں ہے اس میں اپوزٹ اور الٹی پلٹی باتیں ادھر بھی ادھر بھی کچھ ہے اگر یہ موقف آدمی حدیثوں کے بارے میں قائم کرے اپنی نادانی اور اپنی جہالت اور جلد بازی کی وجہ سے بلکہ اس میں اگر آپ اپنی نااہلی بھی شامل کر لیں تو بھی صحیح ہوگا کیونکہ انکار حدیث جہل اور نااہلی کا نتیجہ ہوتا ہے اور فہم کے بگاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے اس میں اتنی اہل اہلیت نہیں ہے کہ وہ دو چیزوں کو جو بظاہر ایک دوسرے کے اپوزٹ دکھائی دے رہی ہیں ان کو جمع کرنے کی کوشش کرے اس میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے اور اگر ایسا اگر آدمی صلاحیت نہیں ہے آج اگر اس وجہ سے وہ حدیثوں کا انکار کرنے لگ جائے حدیثوں پر شک کرنے لگ جائے حدیثوں کو یوں ہی یعنی ان کا مذاق اڑانے لگے اس اختلاط کی وجہ سے بہت ممکن ہے کل جا کر وہ قرآن کا بھی مذاق اڑانے لگے کیونکہ اس طرح کی باتیں قرآن میں بھی اس کو دکھائی دیں گی کہ ایک بات یہاں ایسی ہے دوسری بات وہاں پر ایسی ہے وہ تضاد نہیں ہوتا ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے ایسی بہت ساری مثالیں قرآن کریم سے بھی ہم کو مل سکتی ہے تو یعنی یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما وجال ابش انہائی ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے لیکن قرآن میں آپ دیکھیں انسان کے بارے میں کیا فرمایا اس کو تین سے اللہ نے پیدا کیا مٹی سے پیدا کیا تو اب آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا انقر خلق تعمین خلق تہ من تین اللہ کے سام یعنی اللہ کے حکم پر شیطان کہہ رہا ہے کہ مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا اب شیطان بھی زندہ ہے آدم علیہ السلام بھی زندہ ہے لیکن قرآن کی آیت دوسری جگہ کیا کہہ رہی وہ جاشٔ <حَي> ہم نے ہر جاندار کو زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے اب آدم علیہ السلام کو دیکھیے مٹی کا ذکر مل رہا ہے اور شیطان ابلیس کے بارے میں دیکھیے آگ کا ذکر مل رہا ہے تو اب دو باتیں زیادہ ہوگی آپ کیا کہیں گے کہ قرآن کی آیت غلط ہے نعوذ باللہ وہاں تو ہر چیز کو پانی کا ذکر مل رہا ہے تو اس طرح سے بعض یعنی آیات میں بھی آدمی یعنی اعتراض کرنے والا بن جا بن سکتا ہے اگر اس کو فہم نہ ہو ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے اس میں قرآن کریم کی ان آیات میں استثنا بھی ہوتا ہے ایکسیپشن جس کو آپ کہتے ہیں ایک جنرل بات آپ کہتے ہیں اس میں ایکسیپشن بھی ہوتے ہیں تو آج لوگ آج کل کے لوگ صحیح نہیں ہیں اگر آدمی کہ اس سے مراد کیا خود بھی لے رہا ہے نیک لوگوں کو بھی لے رہا ہے نہیں بلکہ انسان بہت سارے جملے بول دیتا ہے اس کے اندر استثنا معروف ہوتا ہے مفہوم ہوتا ہے ہر آدمی سمجھتا ہے اس میں ایکسیپشن ہو سکتے ہیں جو برائی کرے گا اس کو سزا ملے گی لیکن اس جملے کے اندر معافی کا بھی امکان ہے معاف بھی کیا جا سکتا ہے تو اس طرح سے بعض اوقات جو جملے ہوتے ہیں یا جو باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بھی بات ہوتی ہے اس میں دوسری دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایکسیپشن ہے لیکن آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ملے گی کہ مٹی سے ابتدا ہوئی اور ان کی اولاد کا سلسلہ جاری رکھا گیا پانی سے پانی سے مراد یہاں منی ہے منی کے ذریعے سے انسان ایک نسل سے دوسری نسل پیدا ہوتی ہے تو اس کی تفصیل پہ جانے کی ضرورت نہیں لیکن یہ ایک مثال ضروری تھی تاکہ اس طرح کی عادیث کو دیکھ کے کوئی آدمی حدیثوں پر اعتراض نہ کرنے لگے لیکن یہاں مسئلہ پھر بھی اپنی جگہ باقی رہتا ہے کہ ان انہیں دونوں قسم کی حدیثوں میں ہم کیا فیصلہ لیں کھڑے ہو کر پینا جائز ہے یا ناجائز ہے یا افضل یہ ہے اور یعنی خلاف اولا یہ ہے کیا ہے یہاں پر کیا مسئلہ اس میں ہے اس تعلق سے ایک مسلک علماء کا ایک موقف علما کا یہ ہے کہ اصل جواز ہے کھڑے ہو کر پینے میں لیکن کراہت اس میں ہے مثال کے طور پر شیخ بن باز کہتے ہیں کہ فنا ہی لکھا لاح اس میں جو ممانعات ہے وہ کراہت کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے پسند نہیں ہے پسندیدہ چیز نہیں ہے فاج السان و الاقلی واقف او الاشربی واقف فلا حرج کہ اگر آدمی آ, اس کو حاجت پڑ جائے اس کی ضرورت پیش آ جائے ایسی کیوں بیٹھ کے نہیں کھا سکتا کھڑے ہو کر ہی کھانا ہے تو اگر اس کی حاجت پیش آئے احتیاط کے وقت ضرورت کے وقت وہ کھڑے ہو کر سکتا ہے اور کھڑے ہو کر پی بھی سکتا ہے تو اگر ایسی ضرورت آن پڑے تو اس صورت میں یہ جائز ہے مجمول فتوا میں شیخ بن باز کے فتویٰ ہے جلد پچیس اور صفحہ نمبر دو سو یہی بات شیخ محمد ابن صحل بن عثیمین نے کہی ہے کہ اشرب قا افدل بلا شک ہے کہتے ہیں کہ بیٹھ کر پینا یہ افضل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بل یق رہو شرب و یق رہو شرب قا بلکہ کھڑے ہو کر پینا یہ مکروہ ہے نا پسندیدہ ہے مگر یہ کہ حاجت کے وقت ہو اگر حاجت ہو تو کھڑے ہو کر پی سکتا ہے اگر حاجت نہیں ہے تو یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے بری بات ہے وہ دلی لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ رجولو امن اور اس کی دلیل یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا ہے مجمو الفتح جلتے سفر نمبر دو ایک موقف علماء کا یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پینا مخروب ہے دوسرا موقف کیا ہے حرمت والا ہے شیخ البانی فرماتے ہیں رحم اللہ واحر النحی فیحاد احادیث تحریم و شربی یوفید و تحریم و شربی بلا عذر کہتے ہیں کہ ان احادیث کا ظاہر یہ ہے جو ہم نے پچھلی منع کی حبی سے دیکھی ان کا ظاہر یہ ہے ان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر بلا عذر پینا حرام ہے بلا عزر کھڑے ہو کر پینا حرام ہے اور جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو چالیس یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر ایک ڈانٹنا یہ بتاتا ہے کہ معمولی چیز پر ڈانٹا نہیں جاتا ہے سختی پر ہی ڈانٹا جاتا ہے دو آپ کا قے کا حکم دینا یہ شدت اور یہ تکلیف کا مقلب بنانا یہ بھی کوئی معمولی چیز پر نہیں کیا جاتا ہے یہ کہنا کہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے اس کے پیٹ میں کیا ہے کھڑے ہو کر پینے والے کو تو قے کر دے گا یہ اس کی برائی کو بتاتا ہے اسی طرح سے شیطان کا پینے میں شریک ہو جانا کھڑے ہو کر پینے میں یہ بھی اس کی شدت کو بتاتا ہے یہ ساری روایتیں بتاتی ہیں کہ جہاں ممانعت کی حدیثیں ہیں ان میں شدت ہے اور جواز کی جو حدیثیں ہیں پھر ان کا کیا کریں گے اولا یہی ہوتا ہے کہ جمع کیا جائے اسی لیے بعض اللہ نے ان کو جمع کر کے اس کو جائز رکھا اور ان کو کراہت پر محمول کیا لیکن ان کو جمع کرنے کی یہ ایک ہی صورت نہیں ہے جمع کرنے کی دوسری صورتیں بھی بعض علماء نے اختیار کی ہیں بعض علماء نے کہا کہ وہ مجبوری کے وقت میں ہے. کہ ڈول اگر آدمی ہٹا نہیں سکتا کنویں سے کھڑے کھڑے پی لیا اگر کربہ لٹکا ہٹا نہیں سکتا کھڑے کھڑے پی لیا مجبوری کے وقت میں ازتحام کے وقت میں اگر بھیڑ ہے اور آدمی بیٹھنے کی گنجائش نہیں جسے حج وغیرہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ مکہ کے بارے اس لیے میں نے بیت والی ذکر حدیث بھی ذکر کی تو اس وقت میں اتنی بھیڑ کی حج، حج، حج، حجت الوداع کے وقت کی بات ہے اس بھیڑ میں بیٹھ نہیں سکتے ہیں بعض نے یہ بات ہے تو اس وقت آپ نے کھڑے ہو کر پیا ہے تو انہوں نے اس کو عذر پر محمول کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ منع کی حدیث سے ڈانٹ والی ہے اور وہ جواز والی ہیں تو ڈانٹ سے اجازت نکلتی ہے جواز ہی کے تعلق سے یعنی مجبوری کے وقت میں انہوں نے اس کو مجبوری پر محمول کیا ہے. تو اس طرح سے بھی علماء نے جمع کی کوشش اس میں کی ہے ایک بات یہاں پر علماء نے یہ بھی کہی ہے وہ یہ کہ کھڑے ہو کر پینا اگر کسی روایت میں ملتا ہے تو یہ یعنی عباہت اسلیہ کے ذمن میں آتا ہے براۃ الاصلیہ کے ذمن میں آتا ہے یعنی جب تک کوئی چیز منع نہیں تھی تو جائزی تھی تو وہ روایات جن میں یہ چیز آئی ہے ممکن ہو اس دور کی بات ہو جب یہ ممنوع نہیں تھا جیسے حجاب کے بارے میں بھی چہرے کے بارے میں بھی علماء نے کہا ہے کہ چہرہ فلا عورت کا کھلا تھا اس حدیث میں آیا ہے بہت ممکن ہے کہ اس وقت کی بات ہو جب پردے کا حکم نہیں آیا تھا ان روایات میں اگر دور آتا ہے کہ منع کرنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا تب اس کے بارے میں یہ بات کہی کہ جا سکتی ہے لیکن اصل تو ویسے بھی منع نہیں تھا منع یہ زیادہ علم ہے لہذا جس حدیث میں کھڑے ہو کر پینے کا ذکر آ رہا ہے ممانت سے پہلے کی ہے بات کی اس کی تقدیم و تاخیر ہم کو نہیں معلوم لہٰذا اس طرح سے اس کو یعنی جمع کیا جائے یہ بھی گنجائش اس میں نکلتی ہے کہ وہ برات اصلیہ کے ذمن میں ایسے بھی تو کھڑے ہو کر پینا جائز ہی تھا یہ زائد علم ہے کہ جس میں منع کیا گیا تو منع کیا ہوا اولا ہوگا اس کے مقابلے میں جس میں اصل پر لوگ باقی تھے یہی بات یعنی بعض علماء نے کہی ہے ابن تہمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ام مشر بقا امن فقاحی سو احادیث و صحیح بننا جہاں تک کہ کھڑے ہو کر پینے کا تعلق ہے اس تعلق سے منع کی صحیح حدیثیں وارد ہیں احادیث و صحیح اور اسی تعلق سے وہ احادیث صحیح ہتم ایسی حدیثیں بھی آئی ہیں جن میں رخصت بھی ہے گنجائش بھی ہے کھڑے ہو کر پینے کی اسی لیے علماء میں اس میں اختلاف ہوا ہے ودو کی رفیع روایتان احمد اور امام احمد سے اس باب میں دو مختلف قول روایتوں میں آئے ہیں ولا کن جم آدیث ابن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لیکن ان احادیث میں جمع کی صورت یہ ہے کہ جن میں رخصت ہے اجازت ہے کھڑے ہو کر پینے کی ان کو عزر پر محمول کیا جائے عذر ہو بیٹھ نہیں سکتا ہو پاؤں میں تکلیف ہے یا ایک آدمی پاؤں فریکچر ہے بیٹھ نہیں سکتا ہے کھڑے ہو کر پی رہا ہے مثلا یا کوئی آدمی ایسی جگہ ہے جہاں پر بیٹھ نہیں سکتے ہیں کھڑے ہو کر پی رہا ہے تو ایسے ایسے حال میں آدمی کھڑے ہو کر پی سکتا ہے مجبوری میں تو ابن تہمیہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک مجبوری میں جائز ہے اور ان احادیث کی وجہ مجبوری ہے اور عام حقت میں اسی اصل پر باقی رہنا چاہیے جو حدیث میں ممانعت آئی ہے کہ منع ہے منع کیا ڈانٹا ہے نہیں پینا ہے تو ان کے نزدیک منع اصل ہے اور وہ گنجائش ہے وہاں جہاں مجبوری ہو مجمول جلد بتیس صفحہ نمبر دو سو نو ابن قیم رحمۃ اللہ بھی اسی طرح سے فرماتے ہیں وہ صحیح ہو فادی نہ یو عنی شربق صحیح بات اس مسئلے میں یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا گیا ہے جواز کہتے ہیں کہ یعنی جو جو جواز کی حدیث ہیں وہ ایسی صورت میں ہیں کہ آدمی کا عذر ہو اور وہ عذر اس کو بیٹھنے میں رکاوٹ ہو بیٹھ نہیں سکتا آدمی کسی وجہ سے تو اس صورت میں اس کے لیے کھڑے ہو کر پینا جائز ہے وہ بحادہ احادیثی و اللہ عالم کہتے اس طرح سے احادیث باب کو ان ساری حدیثوں کو جمع کیا جا سکتا ہے تو یہ بات ابن قیم نزاد نژاد میں جلد ایک صفحہ ایک سو چوالیس پر کہی ہے راج قول وہی دکھائی دیتا ہے کہ اصل اس میں یعنی ممانعت کی حدیث ہے بنیاد جس میں سختی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے لہذا کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے لیکن جہاں مجبوری انسان کی ہو کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے اس مجبوری کے حالت میں اگر وہ کھڑے ہو کر پانی پیے تو اس میں کوئی گناہ اس پر نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈانٹنا اس میں شدت پیدا کرتا ہے اس کی عباہت یا اس چیز کے محض مکروہ ہونے کو نہیں بتاتا ہے قیہ کرنا شیطان کا شریک ہونا یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ معمولی چیز نہیں ہے اور اجازت کی یا کھڑے ہو کر پینے کی حدیثیں اس ممانعت سے پہلے کی ہیں یا بعد کی ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جمع بھی کیا جائے تو ان شدت کی حدیثوں کو ہلکا کرنا یہ صحیح ثابت نہیں ہوتا ہے یعنی اس کی گنجائش نہیں کہ ہم شدت کی حدیثوں کو ہلکا بنائیں آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کو ان شدت کی حدیثوں کو شدت والا ہی رکھنا پڑے گا جب آپ اس کو شدت والا رکھیں تو کراہت اور خلاف اولاد کی بات آپ نہیں لے سکتے تو یہ مجبوری اس حدیث کی وجہ سے کہ اس کو شدت والا ہی ماننا پڑے گا اور اگر کراہت بھی آدمی مانتا ہے تو یہ کراہت بہت شدید کراہت اس کو ماننی پڑے گی نہ کہ ہلکی ہے تو راجور اس میں وہی دکھائی دیتا ہے جس کی طرف شیخ بانی گئے ہیں جن میں ان احادیث کو انہوں نے حرمت پر محمول کیا ہے اللہ عالم یہ مختلف طریقے ہیں جس طرح سے علمان حدیثوں کو جمع کیا ہے بعض نے زمزم کو اس میں سے خاص کیا کہ حدیث زمزم کی ہیں لہذا زمزم کو کھڑے ہو کے پینے کی گنجائش ہے باقی پانی کے بارے میں نہیں کیونکہ وہ پانی دوسرے پانیوں سے الگ ہے بعض علماء نے یہ بھی بات کہی ہے لیکن اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ایسا ہوتا تو آپ بتاتے ہیں اس میں ایک حدیث ہے جو حضرت علی کی ہے اب اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر بھی پیا ہے اس میں زمزم کا ذکر نہیں ہے اسی طرح سے قربہ والی حدیث ہے حضرت قبشار علی اللہ تعالیٰ کی لیکن وہاں بھی لٹکا ہوا ہے اس وجہ سے اس کو عزت پر محمول کیا جا سکتا ہے حت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ ایک حدیث ہے جس سے اس کی گنجائش نکالنے کی بات ہو سکتی ہے لیکن اس میں بھی تقدیم و تاخیر کی بات نہیں ہے لہٰذا انسان کو اپنے دین کے لیے احتیاط برتتے ہوئے اس سے بچنا ہی بہتر ہے زیادہ بہتر یہی ہے سختی سے آدمی اس کا اہتمام کرے کہ وہ کھڑے ہو کر پانی نہ پیے بلکہ بیٹھ کر ہی پیئے اللہ اس میں بہتر جانتا ہے کہ راج کیا ہے لیکن ان دلائل میں غور کرنے کے بعد یہی بات سامنے آتی ہے کہ اجازت کی حدیثوں کے بالمقابل ممانیت کے حدیثوں میں شدت زیادہ ہے لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اس کو احتیاط وہ احتیاط کرے اور ایسی چیزوں سے بچے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ منع کیا ہے کیونکہ آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کمان ہوں فنتا ہوں جس سے رسول تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ رہا یہ بات کہ پھر ان صحابہ آپ کیا کریں گے وہ کیسے کھڑے ہو کر پیتے تھے علماء نے کہا کہ بہت ممکن ہے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں دیکھا ہو جب کیجائز تھا یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں بعض کو معلوم نہ ہو کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کی ہے اور انہوں نے آپ کے عمل کو دیکھتے ہوئے اسی طرح سے جیسے بعد کے علماء نے اس کو کراہت پر یہ جواز پر محمول کیا انہوں نے بھی یہ سمجھا ہو کہ آپ نے جب کیا تو حرام نہیں اور انہوں نے منع کی حدیثوں کو اگر جانتے بھی ہوں تو کراہت پر محمول کیا لیکن جیسا کہ حضرت انس صدی اللہ تعالیٰ کی حدیث آتی ہے انہوں نے کہا کہ کھڑے ہو کر کھانا اشر اور اخبت ہے یعنی ان کے نزدیک کھڑے ہو کر پینا اس سے بڑھ کر شر والی چیز اس سے بڑھ کر خبیص چیز کھڑے ہو کر کھانا ہے تو ان کے نزدیک کھڑے ہو کر پینا یہ شر والی چیز ہے اور خبیص چیز ہے تو ایک صحابی ہم کو ایسے ملتے ہیں جن کے نزدیک یہ شر ہے اب دونوں میں ف ان تنازع تمفی تن شعی ان اللہ و رسول اگر تم میں آپس میں درمیان میں اختلاف ہو جائے صحابہ میں تو اس بات کو پلٹاؤ رسول کی طرف سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ منع کی حدیثیں شدت والی ہیں یا ہلکی ہیں کراہت والی ہیں یا حرمت والی حدیثوں کو دیکھنے سے منع کی یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ کراہت والی ہیں اور حرمت والی نہیں ہیں حدیثوں کی شدت بتاتی ہے کہ یہ حرمت والی ہیں یا کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی کراہت بہت شدید ہے لہذا یہی موقف زیادہ قوی لگتا ہے اللہ و عالم لیکن ہم کو چاہیے کہ اس اس اس مسئلے میں ہم کھڑے ہو کر پینے سے بچیں اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو مجبوری وہ نہیں جس کو ہم زبردستی مجبوری بنائیں واقعی انسان کی مجبوری ہو تو آدمی کھڑے ہو کر پی سکتا ہے بلکہ کھا بھی سکتا ہے مجبوری میں بہت ساری چیزوں کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کا صحیح فہمتا فرمائیں اور اسی کے مطابق و عمل کی توفیق عطا فرمائے اکول و رحم اللہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کردہ خیر فرمائے پانی پینے کے تعلق سے بڑی سیر حاصل گرتگو شیخ نے کی ہے علمی گفتگو کی ہے تمام احادیث اور علماء کے اقوال کی روشنی میں جو راجی قور ہے انہوں نے آخر میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب علامین ہم سب کو علماء سے استفادہ کرنے اور حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشامین اسی کے ساتھ مجلس کے اختتام کا کی اعلان کیا جاتا ہے انشاءاللہ اللہ آنے والے جمعہ کو پھر شیخ سے ہماری ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ لوگوں سے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظ فرمایا ہے اور اللہ رب ہمارے علما کی تمام مسلمانوں کے حفاظ فرمائے دین پر توحید و سنت پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو قائم رکھے اور علماء کی قدر و منظر جاننے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ان سے استفادے کی توفیق دے اور جو کچھ سیکھیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق امین عرب العالمین جداک الخب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ